اس آیت کو لے کر جو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں خاص کر کے مجاہدین پر اور جہاد کرنے والوں پر کہ اللہ نے تو انسانوں کو ایک انسان کو ناحق قتل کرنے پر پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر قرار دیا ہے تو پھر آپ معصوم انسانوں کو اور بے گناہ انسانوں کو کیسے قتل کرتے ہیں جن لوگوں کے زمانے میں قرآن اترا تھا وہ لوگ اس آیت کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں اور اس کی کیا معنی بیان کرتے ہیں اس کی کیا تشریح کرتے ہیں وہاں ہم دیکھیں گے حضرت مجاہد جو عباس کے ایک بڑے آیت کی تفسیر اس نساء کی آیت نمبر ترانوے سے کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ومن يقتل یہ آیت اس آیت کی تشریح اس کی تشریح ہم کو قرآن کی اور دوسری آیتیں ملتی ہے اس لیے کہ اللہ نے سینکڑوں آیسیں اس کے بارے میں نازل کی ہیں کہ کافروں کو قتل کرو کافروں کو مارو کافروں کو قتل کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کافروں کے بارے میں نہیں ہے لَقيتُم الَّذينَ كفروا جب سے تمام مشرقین تو اس سے ان سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس میں جو ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے وہ تمام انسان نہیں ہے بلکہ کسی مومن کو قتل کرنا کسی ایمان والے کو قتل کرنا تمام انسانی انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے اس سے پتہ اس جو سامنے ہمارے دلائل آئے ہیں اس پر اگر ہم غور کریں تو ایک کاکو کو قتل کرنا کیا ہے ایک کافر کو قتل کرنا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ ایک کافر کو قتل کرنا پوری انسانیت کو مارنے کی طرح نہیں ہے بلکہ انسانیت کو بچانے کی طرح سے ہے۔ الحمدللہ القائل واقتلهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدو لهم كل مرصد والصلات والسلام على رسول اللہ القائل انا و والقتال اللہ علیہ وصحبی ومن والا اما بعد عزیز دوستو آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انسانی جان کو ناحق قتل کرنا حرام ہے ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے اور ایک انسان کو بچانا اور اس کو قتل نہ کرنا پوری انسانیت کی جان کو بچانے کے برابر ہے اور جو لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں ان کے پاس دلیل یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر بتیس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 معصوم انسانوں کو اور بے گناہ انسانوں کو کیسے قتل کرتے ہیں گویا کہ آپ پوری انسانیت کے قتل کے مجرم ہیں سب سے پہلے ہم اس آیت کی تفسیر اور اس کی تشریح دیکھیں گے قرآن کی تفسیر کر جو کی جاتی ہے صحیح طور پر وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے قرآن کی ایک آیت کی تفصیر دوسری آیت کرتی ہے اگر قرآن کی دو آیت دوسری آیت میں اس کی تفسیر اور اس کی تشریح نہیں ملتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے اندر آپ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ہم اس کو تلاش کریں گے اس کو دیکھیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے اس آیت کے بارے میں جس آیت کو جس آیت کی ہم تشریح چاہتے ہیں اور اس کا مطلب چاہتے ہیں اگر وہاں بھی نہ ملے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی وہ لوگ جن لوگوں کے زمانے میں قرآن اترا تھا وہ لوگ اس آیت کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں اور اس کی کیا معنی بیان کرتے ہیں اس کی کیا تشریح کرتے ہیں وہاں ہم دیکھیں گے اگر وہاں بھی نہیں ملتا تو ان لوگوں کے جو شاگرد ہیں یعنی تابعین اور طب تابعین ان کے اقوال کو دیکھیں گے تو اب اس آیت کی تفسیر دوسری آیتوں سے ہم کریں گے سورہ نیسا کی آیت نمبر بانوے میں اللہ فرماتے ہیں کسی <خَطَعًا> مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے یعنی اگر وہ کسی اپنے بھائی کو مومن بھائی کو قتل کرے گا تو وہ خطا سے غلطی سے بھول سے قتل کرے گا عمدان کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل نہیں کر سکتا اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اسی سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ فرماتے ہیں و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظیما جو شخص کسی مسلمان کو آمدن قتل کرے گا تو اس کی جزار اس کی جزا اور اس کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم ہے کا جزا اہ جہنم و خالد اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا وغضب اللہ علیہ اور اس پر اللہ کا غصہ اور غضب ہے وغضب اللہ علیہ ولعنہ اور اللہ کی اس پر لانت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے حضرت مجاہد جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ایک بڑے شاگرد ہیں وہ اس آیت کی تفسیر یعنی من قتل نفسن والی آیت کی تفسیر اس سر نساء کی آیت نمبر ترانوے سے کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں امن یقت المنم متعمدن فجزہ جہنم خالدن فیحہ یہ آیت اس آیت کی تشریح بیان کرتی ہے اس طور پر کہ وہ فرماتے ہیں کہ لو مثل سا العذاب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی تمام لوگوں کو قتل کرے گا تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملے گی جتنی کوئی ایک انسان کو یعنی ایک ایمان والے کو قتل کرتا ہے ایک ایمان والے کو قتل کرنے کی سزا اتنی ہی ہے جتنی تمام انسانوں انسانوں کو قتل کرنے کی سزا ہے ایک انسان کو ایک ایمان والے کو قتل کرنا کرنے کی سزا بھی جہنم ہے اور پوری انسانیت کو قتل کرنے کی سزا بھی جہنم ہے یعنی دونوں کی سزا برابر ہے اس کو انہوں نے الدر منصور کی تیسری جلد صفحہ نمبر چونسٹھ میں لکھا ہے تو یہ آیت ایمان والوں کے بارے میں اور یہ آیت ایمان والوں کے بارے میں ہے اس کی تشریح ہم کو قرآن کی اور دوسری آیت سے ملتی ہے اس لیے کہ اللہ نے صاف صاف قرآن کے اندر سیکڑوں آیتیں اس کے بارے میں نازل کی ہیں کہ کافروں کو قتل کرو کافروں کو مارو کافروں کو قتل کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کافروں کے بارے میں نہیں ہے اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کئی جگہ میں چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا حالانکہ سینکڑوں سے سیک... کئی سیکڑوں سے زیادہ آیات ہیں کافروں کو قتل کرنے کے بارے میں اللہ سورہ محمد میں فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر چار فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَظَرْبَ الرِّقَابِ جب تم کافروں سے تمہاری مڑھےڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں مار دو ان کی گردنیں مار دو پھر اس کے بعد اللہ سورہ توبہ آیت نمبر انتیس میں فرماتے ہیں قاتلوا الذین لا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ان لوگوں سے قتال کرو ان لوگوں کو قتل کرو جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اللہ پھر فرماتے ہیں سور بقرہ کے اندر فرماتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ایمان والو ان کو قتل کرو ان کو مارو یہاں تک کہ فتنا باقی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 191 میں فرما رہے ہیں وقتلوہم حيث ثقفتمهم ان کافروں کو جہاں پاؤ مارو پھر اس کے بعد اللہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرماتے ہیں وقاتلوا المشرکین کافتا كما يقاتلونکم کاف تمام مشرکین سے تم قتال کرو جس طرح تم سب سے قتال کرتے ہیں تم سب سے قطال کرتے ہیں لڑتے ہیں ان سے لڑو اور ان کو مارو قتل کرو ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کہ کافروں کو قتل کرنا یہاں مراد ہے اس لیے کہ یہاں اللہ نے قرآن کے اندر جو آیات اور احادیث سے مبارک اللہ کے رسلم کی ہمارے سامنے آیا ہمارے سامنے ہے صحیح حدیثیں جو ہے کہ کافروں کو قتل کرنے کے بارے میں تو اس سے ان آیات اور ان احادیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان اس آیت میں جو ایک انسان کو قتل کرنا تمام انسانوں کے قتل کے برابر قرار دیا گیا ہے وہ تمام انسان نہیں ہے بلکہ کسی مومن کو قتل کرنا کسی ایمان والے کو قتل کرنا تمام انسانیوں انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے اس سے پتہ چلا پھر اس کے بعد ہم آگے ابھی آئیں گے کہ کافر کا قتل کافر کو قتل کرنا اور مسلمان کو قتل کرنا دونوں ایک نہیں ہو سکتا کوئی آدمی کافر کو قتل کرتا ہے اور کوئی شخص ایک ایمان والے کو قتل کرتا ہے دونوں کا قتل برابر نہیں ہو سکتا دونوں کا قتل برابر نہیں ہو سکتا اس کے کئی دلائل ہیں اس کے کئی دلائل اللہ نے بھی قرآن میں بیان فرمائے اور اللہ کے رسول کی احادی سے مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے اور اللہ کے رسولم کی سیرت بھی ہے اور صحابہ اور خلفۂ راشدین کی سیرت بھی ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے ہم اسی آیت کو لیں گے جس آیت سے وہ اعتراض کر رہے ہیں اسی آیت کو ہم لیں گے کہ آیت کی من قتل نفس بغیر نفسن جس نے کسی جان کو کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے یعنی اس نے کسی انسان کو قتل نہیں کیا اور ہم اس کو قتل کر رہے ہیں او فسادن فی الارض یا اس نے زمین میں کوئی فساد نہیں کیا اور ہم اس کو قتل کر رہے ہیں تو ایسا قتل کرنا تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اکبر انواع الفساد القفر و زمین کا سب سے بڑا فساد اللہ کی نافرمانی اللہ کا انکار اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور اللہ کے ذات دوسروں کو شریک ٹھہرانا ہے تو زمین کا سب سے بڑا فساد شرک ہے اور یہ لوگ مشرک ہیں ہم اس کو قتل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ فسادی ہیں سب سے بڑا فساد شرک ہے جیسا کہ معلوم ہوا امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بغیر نفس کے معنی کیا ہیں کسی جان کو کسی جان کو کسی نے قتل کیا کسی نے کسی انسان کو قتل کیا حالانکہ اس انسان نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اس انسان نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا اور اس کو قتل کیا گیا تو اس کا قاتل قتل کا مستحق ہوگا اس کا قاتل قتل کا مستحق ہوگا اللہ نے تمام پرانی شریعتوں میں قتل کو حرام قرار دیا ہے مگر تین اسباب کی بنا پر قتل کو جائز قرار دیا جاتا ہے ایک کوئی شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرتا ہے یعنی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہو جاتا ہے دوسرا شادی شدہ زانی جو شادی شدہ ہے اور وہ ذنا کر رہا ہے تو اس کو قتل کرنا واجب ہے تیسرا وہ شخص جو کسی جان کو ناحق قتل کرتا ہے یا زمین کے اندر فساد مچاتا ہے تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں او فساد فلا عرض کا مطلب اشرک وکیلا قطو و تریقن فساد فلا کا مطلب شرک ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے دوسروں کو یا زمین کے اندر اسلامی مملکت کے اندر ڈاکا اور ڈکیتی ڈالنا ہے اس کا مطلب یہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر ایک چھے علیس ہے اس عائد کی تفسیر میں امام مجاہد کا قول گزر چکا ہے اس سے پہلے سعید بن جور جو ایک بہت بڑے تابغی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس عائد کی تفسیر میں من استحل دم دماء الناس جميعا ومن حرم دما مسلم فک حرم دمن الناس جميعا قال ابن وهو اللہ فرماتے ہیں سعید بن جبیر فرماتے ہیں جس شخص نے کسی مسلمان کے جان کو اور خون کو حلال قرار دیا حلال سمجھا اس نے گویا پوری انسانیت کے خون کو حلال سمجھا جس نے کسی مسلمان کے خون کو حرام مانا اور اس کا احترام کیا تو اس نے پوری انسانیت کے خون کو خون کا احترام کیا اور اس کی حرمت کو برقرار رکھا ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک راج بات یہی ہے ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک راج بات یہی ہے پھر اس کے بعد اس آیت کی جو تفسیر پہلے آئی یعنی دوسری آیتوں کی بنا پر اس سے بھی پتہ چلا کہ اس سے مراد نفس سے مراد تمام انسان نہیں ہے کافر نہیں ہے بلکہ ان نفس المسلمہ جس طرح کہ اس کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے ہی نقل کیا ہے حضرت مجاہد کا قول اور قطعہ کا قول نقل کیا ہے کہ ان نفس مراد ان نفس المسلمہ ہے یعنی مسلمان جان اب اس کے بعد ہم یہاں آئیں گے کہ کافر کافر کون ہے اور کافر کے بارے میں کیا حکم ہے یعنی اگر ہم اس کو کافر مراد لیں گے نفس سے مراد اگر ہاں مراد لیں گے تو پہلے ہم یہ سوچیں گے کافر کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ نے کافر کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اس کے کیا احکامات ہیں دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر منجملہ کافر کی دو قسمیں کافر کی دو قسمیں ایک او کافر جو حربی ہوتا ہے یعنی جس کو قتل کرنا جائز ہے ہر حال میں اور یہی کافر کی اصل ہے یہی کافر کی اصل ہے یعنی کافر کافر اپنے کفر کی وجہ سے قتل کا مستحق ہوتا ہے اور اس کو قتل اس اپنے لیے قتل کا جواز فراہم کرتا ہے یعنی اس کو ہم اس لیے قتل کرنا ہے ہیں کہ وہ کافر ہے جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وقت طلوع ہوم تم کہ تم ان کو جہاں پاؤ مارو وخذوہم ان کو پکڑو وہ ان کو گھیرا بندی کرو وقول کل مرست اور ہر جگہ ان کے لیے گھات لگاؤ فین تابو اگر یہ توبہ کر لیں یعنی شرک سے توبہ کر لیں تب پھر تم ان کو مار نہیں سکتے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ مشرک ہیں تم ان کو مارو گے ان کا مج... اگر یہ مشرق ہیں تم ان کو مارو گے یہ ہم کو کافر مارے یا نہ ماریں تب بھی وہ کافر ہر بھی ہی ہوتا ہے اگر کوئی کافر کسی مسلمان سے لڑ نہیں رہا ہے کسی مسلمان کو قتل نہیں کر رہا ہے کسی مسلمان پر وہ ظلم نہیں کر رہا ہے تب بھی اس کو ہم ہر بھی ہی کہیں گے اس کے کفری کی وجہ سے اس کا قتل کرنا اس کو مارنا اس کو ختم کرنا اس کو دنیا سے نیست و کرنا یہ جائز ہے یہ جائز ہے یہ کافر کی ایک قسم ہے دوسری قسم ہے کافر کی جو جس کافر سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو جاتا ہے وہ ذمّی معاہد یا جس کو مسلمانوں نے امن دیا ہے وہ کافر اس کو قتل کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے جب تک کہ اس سے معاہدہ ہو یا اس سے صلاح ہو اور وہ معاہدے پر قائم رہے اور اس کی شرطوں کو باقی رکھے تو اس کو قتل کرنا حرام ہے جائز نہیں ہے لیکن لیکن اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو جو کافر جس کافر سے معاہدہ ہو چکا ہے اور جو جو کافر ذمی ہے اور جس کافر کو مسلمانوں نے امن دیا ہے جس کافر سے صلاح ہو چکی ہے اگر اس کے باوجود کوئی مسلمان اس کو قتل کرے گا اس کافر کو تو اس کے بدلے میں وہ مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا اس کے بدلے میں وہ مسلمان قتل نہیں کیا جائے گا اگرچہ کہ اس کافر کا قتل کرنا وقتی طور پر حرام ہے لیکن اس کے باوجود اس مسلمان کو اس کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کی دلیل مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تلو مسلم کافرن کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا مسلم جلد نمبر تین صفحہ نمبر سولہ سو چھہتر کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مسلمان کا خون اور ایک کافر کا خون دونوں برابر نہیں ہو سکتے ایک کافر کا خون اور ایک مسلمان کا خون دونوں برابر نہیں ہو سکتے اگر اس کافر کا خون بھی مسلمان کے برابر نہیں ہو سکتا جس کافر کو وقتی طور پر قتل کرنا حرام ہے اور کسی ذمّی کو یا کسی معاہد کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اس سے دیت لی جائے گی اور اس کی دیت بھی ایک ایک مسلمان کے مقابلے میں آدھی ہوگی اس کی دیت بھی ایک مسلمان کے مقابلے میں آدھی ہوگی جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت میں بیان کرتے ہیں اس کی دیت بھی اسی مسلمان کے مسلمان کے مقابلے میں آدھی ہوگی تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا قتل اور ایک کافر کا قتل دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز مسلمان کے خون کی اصل یعنی مسلمان کا خون اصل کے اعتبار سے یعنی مسلمان اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس نے اپنا اس اپنے اسلام کی وجہ سے اس نے اپنے خون کی وہ تحفظ فراہم کیا اس کے خون محترم ہو گیا اس کی جان اس کا مال محترم ہو گیا اس کی عزت اور آبرو محترم ہو گئی کوئی اس کی جان اور مال اور عزت پر حملہ نہیں کر سکتا اور اس کی مال اور جان اور اس کی عزت پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا کوئی زیادتی نہیں کر سکتا کوئی ظلم نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ مسلمان ہے اس لیے کہ وہ مسلمان ہے جس طرح کے اللہ کے رسلم اور قرآن کے دلائل ہیں ہاں تین بنیادوں پر اس کو قتل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بات آگئی کہ اگر وہ کافر ہو جائے یعنی مرتت ہو جائے تب اس کو قتل کیا جائے گا یا اگر وہ زنا کر لے اور وہ شادی شدہ ہو تب اس کو قتل کیا جائے گا یا اس نے کسی مسلمان کو قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا ان تین چیزوں کے علاوہ کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے حرام ہے حرام ہے اور اس کے مقابلے میں ایک کافر اس کی جان اصل میں حلال ہے اس چاہے وہ کوئی بھی کافر ہو کافر کی جان اصل میں اس کی جان بھی حلال ہے اس کا مال بھی حلال ہے اور اس کی عزت اور آبرو بھی حلال ہے مگر کچھ دلائل کے ساتھ ان کو تحفظ فراہم ہوتا ہے اگر مسلمانوں نے ان کو عہد مسلمانوں سے ان کا معاہدہ ہو چکا ہے وہ ذمّی ہیں جزیہ دے رہے ہیں مسلمانوں نے ان کو امن دیا ہے تو ان صورتوں میں ان وہ اپنی جان اور مال کو محفوظ کر رہے ہیں وقتی طور پر جب تک وہ اس پر قائم ہیں ورنہ اصل کے اعتبار سے حقیقی اعتبار سے وہ اپنے کفر کی وجہ سے حلال الدم یعنی ان کا خون اور ان کا مال اور ان کی جان حلال ہے پانچویں چیز اوہ عام دلائل وہ عام دلائل جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں قرآن میں اور اللہ کے رسلم کے حدیثوں میں کہ وہ عام دلائل جو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والے ہیں دنیا کے احکامات میں بھی شریعت کے احکامات میں بھی آخرت کے احکامات میں بھی اللہ نے ایک کافر اور ایک مسلمان کے درمیان فرق بیان کیا ہے ہم پہلے قرآن کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے اللہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں جاسلمین کل مجرمین مالکم کئی فتح سور قلم کی آیت نمبر 35 اور 36 اللہ فرما رہے ہیں کیا ہم مسلمانوں اور کافروں کو برابر قرار دیں کیسے تم فیصلہ کرتے ہو کیسے فیصلہ کرتے ہو یعنی استفہام میں انکاری ہے یعنی ہم مسلمانوں اور کافروں کو برابر نہیں کر سکتے ہیں ہمارے نزدیک مسلمان اور کافر برابر نہیں ہیں پھر اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کی ایک تو اللہ نے واضح کر دیا کہ مسلمان کا حکم الگ ہے اور کافر کا حکم الگ ہے پھر اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کی مذمت کی جو دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں مالکم کئی فتح تم کو کیا ہو گیا ہے کیسے فیصلہ کر رہے ہو یعنی جو لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں یہ قانون بناتے ہیں کہ سب انسان برابر ہیں سب انسان برابر ہیں سب لوگ برابر ہیں سب آدم کی اولاد ہیں اللہ ان کی مذمت بیان کر رہا ہے کیسے فیصلہ کر رہے ہو تم مالکم کئی فتح کیسے فیصلہ کر رہے ہو پھر اس کے بعد اللہ سر سعت آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ فرما رہے ہیں ام نجعل آمن الصالحات کل مفصدین کلفار کیا ہم کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور وہ او لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا ہم ان کو ان لوگوں کے برابر قرار دیں جو زمین کے اندر فساد مچاتے ہیں یا ہم ان لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور جو فاسق اور فاجر ہیں ان دونوں کو آپس میں برابر قرار دیں اللہ سوال کر رہے ہیں نہیں ہو سکتا یعنی استفہام انکاری ہے ایسا نہیں ہے ہو نہیں سکتا پھر اس کے بعد اللہ سر جاسیہ آیت نمبر اکیس میں اللہ فرما رہے ہیں ام حسیب کیا ان لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کیا ان لوگوں نے ایسا سمجھ رکھتا رکھا ہے جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں کہ ہم ان کو اور ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو برابر بنائیں گے ان دونوں کو برابر قرار دیں گے ان دونوں کا فیصلہ برابر کریں گے دنیا اور آخرت میں ثوام محیاہم ہوں دنیا کی زندگی میں اور موت کے بعد ہم ان کو برابر قرار دیں گے سامحکمون یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں بہت برا قانون بنا رہے ہیں بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کر رہا ہے کہہ رہا ہے نہیں ہو سکتا ایسا اللہ کے نزدیک ایمان والے اور تقوا اختیار کرنے والوں کا درجہ بڑا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو کافر ہیں اور جن کے اندر تقوی نہیں ہے وہ لوگ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا درجہ بہت گھٹیا ہے بہت برا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر اس کے بعد اللہ سر معاہدہ میں فرما رہے ہیں کی آیت نمبر سو کے اندر آیت نمبر ایک سو اللہ فرما رہے کلائے خبیص و طیب اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو ان کافروں سے کیا گندگی اور پاکیزگی برابر ہو سکتی ہے گندی چیز اور پاکیزگی گندی چیز شرک ہے اور پاکیزہ ایمان ہے ایمان اور کفر برابر ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد اللہ سر فاتر کی آیت نمبر انیس آیت نمبر بیس آیت نمبر اکیس اور بائیس میں اللہ فرما رہے ہیں وماءویل عامہ و البشیر ولاََ ظلمات ولنور ول ذیلحرور وما اس طویل الحیہ ولاموات اللہ فرما رہے ہیں کہ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے تاریخی اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی اور دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی اور زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے اللہ نے صاف آما سے مراد کافر ہے یعنی اندھا کافر ہوتا ہے اور آنکھوں والا ایمان والا ہوتا ہے ظلمات تاریکیاں شرک ہے اور نور ایمان ہے اللہ کا دین ہے اسلام ہے اور ذل یعنی چھاؤں یہ شریعت ہے اور دھوپ یہ کیا ہے شرک ہے کفر ہے اللہ کی نافرمانی ہے اور زندے ایمان والے ہیں مردے کافر ہیں یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے پھر اس کے بعد اللہ نے سور سجدہ کے اندر سور سجدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا افمن کہاں کمن کہاں لا لاست اللہ فرما رہا ہے کیا وہ شخص جو ایمان والا ہو اور وہ او شخص جو کافر اور فاسق ہے کیا دونوں برابر ہیں اللہ خود فرما رہا ہے بر... آگے لا يستعون دونوں برابر نہیں ہو سکتے دونوں برابر نہیں ہیں پھر اس کے بعد اللہ آگے پھر فرما رہا ہے سورہ حشر کی آیت نمبر بیس میں لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت ہم الفائزون جہنمی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے بے شک جنتی ہی کامیاب ہیں یہ قرآن کی آیتیں ہم سے یہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا کے احکامات کے اندر بھی اور اخروی احکامات کے اندر بھی اسلامی قانون کے اندر بھی اس لیے کہ قانون دنیا کے اندر اللہ کا چلے گا دنیا کے اندر اللہ کا قانون چلے گا اللہ نے بھی اور اللہ کی شریعت کے اندر بھی ایک مسلمان اور ایک کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے مسلمان کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام ہے اور کافروں کا اللہ کے نزدیک بہت گھٹیا مقام ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی آگے اللہ اللہ کے رسلم اس کی وضاحت اور کر رہے ہیں کہ لا يقتل مسلم بکا بخاری کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے بخاری باب یغ المسلم و جل نمبر تین جل نمبر نو صفحہ نمبر بارہ اللہ فرما اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا پھر اس کے بعد دوسری دلیل حدیث کی بخاری کی روایت بخاری کی روایت لا المسلم الكافر ولا ریسول الكافر المسلم کسی مسلمان کا کوئی کافر وارث نہیں بنے گا اور کسی کافر کا کوئی مسلمان وارث نہیں بنے گا بخاری جل نمبر آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چھپن باب لا یس المسلم الكافر پھر اس کے بعد اللہ نے جو ذمیوں کی ذلت کے بارے میں جو احکامات نازل کیے ہیں ذمیوں کو ذلیل کرنے کے بارے میں ذمیوں کی تحقیر کے بارے میں کہ ان کو ان کی ان کو حقیر حقیر ان کو ان کے ایسا قانون بنانا کہ جس سے ان کی حقارت واضح ہو جائے جو حقیر جو حقیر او او لوگ حقیر ہو جائیں اور ان کی ذلت واضح ہو جائے ایسا قانون بنانے کا اللہ نے حکم دیا سر توبہ کی آیت نمبر انتیس کے اندر جو ہم نے پڑھا جزیہ کے بارے میں اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام مملکت اسلامیہ کے اندر اور پوری خلافت اسلامیہ کے اندر ان شرائط کو بھیج دیا تھا لکھ کر کہ ذمّوں کے بارے میں کہ ذمیوں کے یہ احکام ہوں گے ضمّی مسلمانوں کے جیسے کپڑے نہیں پہنیں گے مسلمانوں جیسی سواریاں اختیار نہیں کریں گے مسلمانوں کے اور وہ اپنے جو مذہبی آزادی ہے وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے اپنے مذہب پر عمل نہیں کر پائیں گے ناقوس نہیں بجائیں گے اور پھر اس کے بعد باہر آ کر اپنے جو ان کے تہوار ہیں اس تہواروں کو پورے کھلے عام نہیں کر سکتے ہیں اپنی عبادت وہ اپنے گھر میں کریں گے اپنی عبادت سر عام نہیں کر سکتے ان احکامات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوری مملکت اسلامیہ کے اندر پوری لاگو کر دیا کر تھا اور اپنے اپنے گورنروں کو اس کو بھیج دیا تھا آج تک وہ چیز محفوظ ہے فقہ کی کتابوں میں الشروط العمریہ کے نام سے الشروط العمریہ کے نام سے وہ چیز آج بھی فقہ کی کتابوں میں محفوظ ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ عَمَرَنَا نَبِيُّنَا عليه اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَن يَكُونَ هَدِيُنَا مُخَالِفًا لِهَدِي الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ وَالْكُفَّار کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں یہود اور نصارہ اور کافروں کی مخالفت کریں ہم کو اللہ کے رسول نے اس بات کا حکم دیا ہے اور اس کو ابن طیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاقتضاء سراۃۃ المستقیم جل نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چودہ میں بیان کیا ہے پھر اس کے بعد مسلم کی اور روایت جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہے اللہ کے رسولم فرماتے ہیں ابتدا جل نمبر چار صفا نمبر اکیس سو سڑسٹھ فرماتے ہیں کہ یہود اور نسارا اور کافروں کو سلام میں پہل مت کرو اور جب تم راستے میں ان سے تمہارا سامنا ہو جائے اور راستے میں تم سے تمہاری ان سے ملاقات ہو جائے تو ان کو تنگ راستے پر جانے پر مجبور کر دو تنگ راستے پر جانے پر مجبور کر دو پھر اس کے بعد اللہ کے رسلم خود فرما رہے ہیں مسلم کی روایت میں فرماتے ہیں اللہ کے رسلم علیہ اہل الکتاب فکول جب اہل کتاب اور کافر تم کو سلام کریں تو تم ان کو پورا جواب بھی مت دینا صرف والی کم کہنا اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا یہ مسلم کی روایت ہے باب النہ یا کتاب پھر اس کے بعد حضمر خود فرماتے حید عمر رضی اللہ عنہ ولا ان کافروں کو تم ذلیل کرو اس لیے کہ اللہ نے ان کا اس کا حکم دیا ہے ان کو ذلیل کرنے کا یہ اپنے کفر کی وجہ سے ذلت کے حقدار ہیں ان کو ذلیل کرو اور لیکن ان پر ظلم نہ کرو اگر ان کے ساتھ آحت ہے ان پر ظلم نہ کرو لیکن ان کو ذلیل کرتے رہنا تو اللہ نے جو احکامات قرآن اور قرآن میں بیان کیے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو احکامات بیان کیے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک مسلمان کا حکم الگ ہے دنیا میں بھی اور ایک کافر کا حکم الگ ہے اللہ نے دونوں کے اندر تفریق کر دی ہے اور واضح کر دیا ہے کہ دونوں کا حکم دنیا کے اندر بھی الگ ہوگا اور آخرت کے اندر بھی الگ ہو, الگ ہوگا ایک اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا اور شیطان کی عبادت کرنے والا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے والا اور شیطان کی عبادت کرنے والا دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں اس لیے کہ یہ دنیا شیطان کی نہیں ہے یہ دنیا میرے اور آپ کے اللہ کی ہے اور اس لیے حق اس بات کا ہے کہ یہ دنیا جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس اللہ کی عبادت کرنے والے اونچے ہوں گے بلند ہوں گے ان کے احکام بڑے ہوں گے اور ان کے مقابلے میں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں جن کا اللہ نے نہ کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ذلیل ہونا ہی ہے وہ ذلیل ہوں گے انصاف کی بات بھی یہی ہے اسی لیے اللہ نے اہل حق یعنی مسلمانوں کا اور اہل باطل یعنی کفار کا حکم الگ الگ اور بیان کیا ہے دونوں میں تمام چیزوں کے اندر ان کے احکامات کے اندر تفریق کی ہے اور واضح طور پر بیان کیا ہے کہ ان دونوں کے احکامات الگ ہیں ہم انہی کو اس کے بعد اس کی پوری تفصیل یہ الگ سے ایک موضوع ہے کہ انسان کو انسان ہونے کے اعتبار سے انسان انسان ہونے کے اعتبار سے کیا وہ احترام کے لائق ہے یا نہیں ہے لیکن یہاں قتل کی جو بات آئی ہے تو یہ قتل یہاں دلائل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قتل ایک مسلمان کا قتل اور کافر کا قتل دونوں برابر نہیں ہو سکتے اور جو آیت جس آیت سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں کہ من قتل نفس بغیر نفسنا اوفسادفلاق کہ کسی انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کی مترادف ہے برابر ہے ایسا نہیں ہے ایک مسلمان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کے برابر تو ہے اور ضرور ہے لیکن ایک کافر کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر نہیں ہے بلکہ اگر ہم اس دلائل پر جو سامنے آئے, اس جو سامنے ہمارے دلائل آئے ہیں اس, اس پر اگر ہم غور کریں تو ایک کافر کو قتل کرنا کیا ہے؟ ایک کافر کو قتل کرنا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے ایک کافر کو قتل کرنا پوری انسانیت کو مارنے کی طرح نہیں ہے بلکہ انسانیت کو بچانے کی طرح سے ہے کافر اس لیے کہ وہ کافر ہے اور اس کو زندہ نہیں رہنا چاہیے بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن کو سمجھنے اور صحیح صحیح بات کو سمجھنے اور صحیح چیز کو صحیح چیز پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے صحیح چیز صحیح نہج اور صحیح منہج کو اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے